تو وہ پوکار ہوتا ہے لگ گئی تو وہ رب معاف کرنے والا ہے اس لیے اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے ہر دن میں دل کی گہائیوں کے ساتھ اور ٹھنڈے دل کے ساتھ دل کے دل کی حاضری کے ساتھ اور قلب کے ساتھ اللہ کے بارک تعالیٰ کے حضول اس سے فار کرنا چاہیے کون انسان ہے جو گناہ نہیں ہے وہ تو یہ تو اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں خدا کی قسم اس سے پہلے کی دیکھیں جس جگہ میں جس مقام پر جس مقام پر وہ گناہ کرتا تھا اس مقام پر اس کی پشانی پر اس کا نام وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے وہ تو اللہ نے پردے رکھ دیے ہیں میرے اور آپ کے کون گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کے من میں کیا ہے گناہوں کو کرنے والا ہے اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ میرے اندر کیا گناہ ہے اس لیے اللہ سے معافی مانگے لوگوں کے سامنے پر چار نہ کرے اپنے گناہوں کا اللہ تو جانتا ہے نا وہ تو سات پردوں میں بھی اور ساتھ ساتھ اندھیری راتوں میں بھی اپنی چھوٹی سے چھوٹے مخلوق کو بھی دیکھتا ہے اس کی چال کو بھی دیکھتا ہے اس کے رنگ و روح کو بھی دیکھتا ہے اس میں کیا چیز ہے جو خوشی رو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے وہ سب کو جاننے والا ہے انسان کو چاہیے اپنے گنا رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے معافی مانگے تو وہ کرے اس وقت پورے ملک پاکستان کے جو حالات ہیں بارشیں رکی ہوئی ہیں لوگ ترس رہے ہیں پانی ختم ہو چکے ہیں پینے کو پانی نہیں ہے پورے خوش ہو چکے ہیں بارشیں نہیں ہے اور سموک پڑ رہی ہے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بارشیں کب رکتی ہیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کب ناراض ہوتا ہے جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے اس لیے اس کے افواج کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہر انسان اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر یہ کہے کہ یہ صرف اور صرف میرے گناہوں کا بوجھ ہے میرے گناہوں کی وجہ سے سارے کے سارے ایمان والے اور مسلمانوں سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے اپنے گناہوں سے توبہ, تو, توبہ کریں اپنے گناہوں کو اور اپنے آپ کو ذمہ بدار ٹھہرائے تبھی ورنہ یہ کہ دوسرے کی طرف دیکھیں گے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں. اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے گناہوں کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے یہ دنیا والوں پر یہ مظاہرے پاتے ہیں اس لیے اللہ تبارک کو تعالیٰ سے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں ہر وقت معافی مانگیں ہر وقت معافی مانگیں توبہ کیا فرمایا توبہ توبہ با تو کچھ خبریں ہیں اس شخص کے لیے جس نے پایا اپنے عمال نامے और زیادہ استعفال بڑی بات ہے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے انسانوں میں بھی دیکھ لیں انسانوں نے آپ جس سے معافی مانگتے ہیں جس کو صحیح کہتے ہیں کہ ویسے ہم لوگوں نے معاشرے کے اندر بہت تھا نا ہم چیزوں کو ہلیہ بگاڑ دیتے ہیں اور وہ چیز اپنی حیثیت ہی کھو دیتی ہے جیسے سوری کا لفظ ہے اپنی حیثیت کھو چکا ہے ہر جگہ سوری بول دیا دا. ورنہ سوری ایک بہت بڑا لفظ ہے اور جس کو کہتے نا کی معذرت کرنا کہ جو انسان سے کوئی غلطی ہو چکی ہو وہ, وہ معذرت کرے بڑا مشکل ہوتا ہے معافی مانگنا کسی سے اور جس سے معافی مانگی جائے تو وہ چار شانے چاہتا ہے چوڑا ہو جاتا ہے مجھ سے معافی مانگ دی گئی ہے میں بڑا ہوں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے جی ہاں تو سب سے بڑا کون ہے اللہ رہے تو اس لیے اسی سے ہی معافی مانگنی چاہیے تو اپنے گناہوں کی معافی صرف اور صرف اسی سے ہونی چاہیے اور مانگتے رہا کرے ہر روز کا اپنا معمول بنا لے یا حضور قد کے ساتھ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے تو اللہ سے معافی ماننی ربی من کل رہی. اللہ علیہ جتنے بھی طرح طرح کے صرف کہتے رہے. رہے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اللہ سے معافی مانگتے رہے اپنے اپنے سامنے رکھے کون ہے گناگران نہیں کون ہے جو گناہ نہیں ابھی آپ حریث پڑیں گے کلو بنی آدم خطا سارے بنی اعظم خطا ہیں سوائے کے سارے خطاکار ہیں وہ بہترین خطا کون ہے اللہ سے توبا کرنے والے اللہ سے معافی مانگنے والے جی ہاں تو مجھے کیا بیچا خوش خوشخبری ہے اس شخص کے لیے فی صحیف جو اپنے صحیفے میں پالے استغفارن کثیرو بہت زیادہ استغفار اس کی کثرت سے استحفال کرتے رہنا چاہیے تو با لیمو وجد فی صحیفتی صحیف استوفارن خوش خوشخبری ہے تو خوش خوشخبری ہے لمن اس شخص کے لیے وجہ جو پائے فی صحیف اپنے صحیفے میں اپنے آمال نامے میں رضا کا معنی رضا مندی خوشی راضی ہونا اور رب پالنے والا اللہ تبارک بالا رضا رضا رب پالنے والا فی صحت الوالد والد پھر کیا معنی ہے حدیث کا رضا والدی اللہ کی خوشنگی اللہ کی فیرے دل والدی والد کی خوش ندی اور والد کی رضامندی میں رضا ندی اللہ کی رضامندی فی رضا والد والدین کی خوش میں ہے والدین کی رضا مندی میں ہے اور سحت اور ربی فی سحت اللہ کا غصہ اللہ کا اور اللہ کی ناراضگی فی سہت الدین والدین کی ناراضگی میں ہے ہاتھ جوڑتا ہوں والدین سے والدین کے ہاتھ میں حق پر فیمت کیجئے جو نسل نو ہے جو نیا نیا خون آ رہا, آ رہا ہے نہ جانے میں اور آپ ہیں ہمیں لوگ چکر ماریں گے ہماری اپنی اولادیں اگرچہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فاصلے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم وہ سمجھتے ہیں ہم فلاں ٹیکنالوجی بھی سمجھتے ہیں ہم سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں ہم پرنٹ میڈیا سارے استعمال کرتے ہیں سب کچھ سے ہم واقف ہیں لیکن آنے والی نسل ہمیں بھی جاہل کہے گی ہمیں بھی پتھر کے زمانے کے لوگ کہے گی جس طرح آج ہی نسل اپنے والدین کو کہے گی اس وقت کے معاشرے کی سب سے بڑی برائی جو عمومی طور پر ہے والدین کی نافرمانی بچی ہے تب بچہ ہے تب لڑکی ہے تب لڑکا ہے تب تبھی ہے تب بیٹا ہے تب بہو ہے تب سامان ہے تب نافرمانی نافرمانی آپ کیا مانی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا میں جانتا ہوں مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے یو کہتے ہیں اپنے والدین کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والے کیا رکھیے گا چند احمد چند بد احمال ایسے ہیں کہ جن کا اثر اللہ تبارک مطالعہ دنیا میں ہی دکھاتے ہیں اور اس سے بڑھ کر دکھاتے ہیں ایک والدین کی نا استاد کی ناپرمانی اگر والدین کی ناپرمانی کی ہے اللہ تبارک و تعالی ضرور دنیا میں تمہیں دکھائیں گے اگر تم نے والد کے ساتھ برا کیا ہے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ برا کرے گی اور اس سے بڑھ چڑھ کر کرے گی اگر تم نے والد کے ساتھ بات بری کی ہے تمہاری اولاد تمہیں مار کر کہ تم نے والد والدین کو مارا ہے تمہاری اولاد تمہیں کجیر کر کہ یاد رکھنا یہ اس لیے والدین کے بارے میں بہت محتاج ہو جائے نسل نو یہی کہتی ہے کہ جی پتہ نہیں ہے ہم کو دنیا کا انہیں کیا معلوم یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے خبر اپنے والدین کے بارے میں کبھی بھی نہیں بہت فیسے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی بات معلوم ہوتی ہے کہ یقیناً یہ راستہ ٹھیک ہے میرے والی بات ٹھیک ہے اور جو والدین کہہ رہے ہیں وہ یقیناً غلط پکا علم ہوتا ہے انسان کو لیکن اب بھی ان کو کبھی بھی ان کے سامنے برابر میں آ کر یہ نہیں کے نا آپ کی بات غلط نہیں کو استعمال کرتے ہوئے ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ والدین بھی راضی ہو جائیں اور آپ کا کام بھی ہو جائے مثال کے طور پر دو راستے مندر کو جانے والے والدین کہتے ہیں کہ اس راستے سے جاؤ اور اولاد یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ راستہ محفوظ بھی ہے اور شارٹ کٹ بھی ہے لیکن والدین وضرد ہیں کہ نہیں یہی راستے اختیار کیا جائے اب اس بات میں تو والدین اور اولاد دونوں متفقہ پہنچنا منزل میں ہیں اب والدین کے سامنے برابر ہے اگر یہ نہیں کہنے کہ نہیں نہیں یہ بلا ٹھیک ہے نہیں دینے بس جیسے آپ نے کہہ دیا ویسے ہی ہوگا ہم یہی راستہ اختیار کریں گے والدین نے آپ کے ساتھ سنی نہیں جانا پھر آپ اپنے راستے سے چلے جائیں اپنی منزل پر پہنچ کر والدین کو بتا دیں گے پہنچ گیا بات ختم والدین اپنی جگہ پر راضی آپ نے اپنا کام بالکل کر لی نہیں نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے یہ کیا جھوٹ ہے سدبیر ہے جھوٹ نہیں بولے نا جھوٹ کیوں بولے نہیں جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ کیوں بولنا اس میں سدبیر کریں, ایسا راستہ اختیار کریں کہ جس میں والدین بھی راضی نہ ہو والدین بھی ناراض نہ, نہ ہو اور آپ کا کام بھی ٹھیک سے ہو جائے قرآن مجید نے جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے یعنی یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق بیان کیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے آس اور سب سے اہم والدین کے حقوق ہیں دیکھیے ذرا ربك اللہ, اللہ احسانا ربك تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ اللہ کہ تم عبادت نہ کرنا مگر صرف اس ایک اللہ کی حاضر کیا فرمایا احسانا اس میں حکم دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کروایا ارے اور تو باتی اپنی جگہ تم ان کے سامنے اف تک بھی مت کو وہ لا تنہار ہو ماں انہیں جھڑکو بھی متو پکل ہو ماں اولین بڑی پیار سے ان سے بات کرو بڑی مشکلوں سے پالتے والد ہیں یہ تو سب پتا چلتا ہے نا جب انسان والد یہ والدہ بن جاتا ہے احساس تب ہوتا ہے کہ ہاں ماں باپ اتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں رے باپ در در کی خاک چانتا ہے خدا کی قسم لوگوں کی باتیں سہتا ہے, در در کی خاک چانتا ہے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اور ماں اپنی اولاد کی راحت اور آرام کے لیے تڑپ جاتی ہے سالاں سال وہ سکون سے سو نہیں پاتی کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو جنم دینے کے بعد وہ آرام سے دو سال تک سوتی ہے کوئی ماں آپ سب بیٹھے ہیں بتائیے ذرا کون سی مارے کہ وہ رات بھر نیند کرتی ہے اپنے بچے کو جنم دینے کے بعد گزارتی ہے کبھی بھی پرسکون ہو کر نہیں سوچ سکتی کو دیکھتی رہتی ہے کہیں وہ بےقرار نہ ہو جائے کہیں اسے تکلیف نہ ہو جائے کہیں وہ जाए جگہ پہ نہ जगह جائے اپنی نیند قربان کر لے گی لیکن اس کے لیے جگہ کھک رکھے گی اور پھر یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ماں کی کھانسی جو ہے نا ہمیں بڑا پریشان کرتی ہے اللہ عالم کر مار جانا چاہیے زندہ گر غور کر دینا چاہیے اس کے لوگوں کو دس جانا چاہیے زمین میں ان کو خود بخود ہی کیوں نہیں پڑتی زمین ایسے لوگوں کے لیے اپنی اسی ماں کے گال پر وہ تھپڑ مارتا ہے اسی معاشرے کو لوگ ہیں. قسم کبھی کبھی جس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ انسان کو شرم اور آر محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے کس معاشرے میں جنم لیا ہے کس معاشرے میں رہتے ہیں ہم ہم تو انسان کہنے کے بھی لائق نہیں ہیں ہم اتنے گر چکے ہیں حفاظت مانگی اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگی عزت کی حفاظت مانگی والدین کے حق ہاں میں کبھی بھی کوتا نہ کریں کبھی بھی دیکھیے حدیث کیا کہہ رہی ہے اگر والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے رضا ربیض والد اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے سحت الربی کی سخت الگ اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ اللہ کا قہر والدین کی ناراضگی ہے والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے یقین جانیے ایک ہوتا ہے نا دعا مانگنا کسی سے اور کسی کو دعا کا کہنا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا بڑا فرق ہے دونوں باتوں میں ایک ہی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے اور ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ ایسا کر دوں کہ آپ خود مجھے دعا دینے پر مجبور ہو جائے فرق ہے آپ والدین سے دعا کا کہیں بھی ضروری لیکن آپ وہ بن کے دکھائیں کہ والدین خود آپ کو دعا دے کیا مزے کی بات ہوتی ہے جب والدین دعا دے رہے ہوتے جھوم جاتا ہے انسان خدا کی قسم جب والد والد انسان کو دعا دے رہے ہیں، کبھی لے کے تو دیجیے بڑے مزے لوٹے ہم نے الحمد اب بھی لوٹتے ہیں سر کا تاج ہیں ہمارے ہمارے بانتے ہیں ہماری آنکھوں کی چنڈک ہمارے ہیں ایک ایک پل جب ان کا سنتے ہیں تو کان مار کر بجاتے ہیں دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے طبیعت بے قرار ہو تو خدا کی قدم سکون آ جاتا ہے چاہت ہونی چاہیے چاہا تو چاہیے کریڈٹ دینا چاہیے والدین کو کس نے آپ کو اس قابل بنایا ہے والدین سانی ہے خدا ہے آپ کا کس نے جنم دیا ہے آپ کو آپ کی والدہ کس نے کھلایا پلایا ہے آپ کو رب کے بعد والد کے سبب سے آج انہیں کے منہ پہ تو مانچل خبردار اگر اپنی زندگی برباد کرنی ہے اگر اپنا مستقبل برباد کرنا ہے تو جی ہاں ضرور آگے بڑھیے والدین گستاخی کی کیجیے اگر اپنا مستقبل روشن کرنا ہے اگر اپنی دنیا اور آپ کو سنوارنی ہے تو رک جائیے بعد آ جائیے والدین کے پاؤں پڑیے معافی مانگیے ان سے اور آئندہ کے لیے انسان کے بچے بن کر رہی ہیں ہاں اگر اپنے کے میں اور آ کر برباد کرنے کا شوق ہے آگے بڑھیے ڈٹ کر گزی کیجیے چکر مارے گا مارے تو نہیں آپ اگر والدین کی قدر نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جو بڑھاتے میں والدین کو زندہ پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے یقین جانے والدین براپے کی عمر میں یا تو ڈائریکٹ جنت ہے یا ڈائریکٹ جاننا میں بڑا نازک مرا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے سنبھالنا بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں انہیں اب سنبھالنا پڑتا ہے اور یہ وہی سنبھالے گا جس کا ذرف ہوگا لطلہ فرماتے وَمَن نُعَمِّرْهُ لُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ جس جہاں عمر دیتے ہیں اسے لطا دیتے ہیں واپس اس کے آغا کمزور ہو جاتے ہیں جیسے بچے کے کمزور ہوتے ہیں اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے جیسے بچے کو ہوتا ہے وہ بول نہیں سکتا اس کے موں میں دانت نہیں رہتے جیسے بچے نہیں بول سکتا ساری کی ساری باتیں بڑھاپے میں وہی آ جاتی ہیں جیسے بچے میں بچوں کی چیزیں دو گی چھوٹی چھوٹی بات میں کبھی ناراض ہو جائیں گے اور وہی چھوٹی چھوٹی بات ان کے لیے خوشی کا سماں ہوتی ہے بچہ کیا ہوتا ہے آپ ایک چاکلیٹ اسے دے دیتے ہیں تو کتنا خوش ہو جاتا ہے اور آپ اسے ہلکا سا تھپڑوں مار دیں یا غصے سے بات کر دیں تو ناراض ہو جاتا ہے یہی والدین کیا ہے جب جوڑے ہو جاتے ہیں اس لیے خدا انہیں خوش رکھیے اپنی دنیا بھی سنواریے اپنی حلق بھی سنواریے جس کے حق میں والدین کی دعا اٹھ گئی اور راتوں رات ارشم پہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے اور جس کے بارے میں والدین کی بد دعا ہو گئی اگر آسمان کی بلندیوں پہ تو زمین پہ بھی نہیں بلکہ زمین سے بھی نیچے تک تک سرا میں جائے گا عزت مال سب کچھ چن جاتا ہے کچھ بھی نہیں رہے گا کیوں نہیں آتی بیٹیاں ہی تو کمال ہوتی ہیں اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی بیٹیاں والے لی ناپرمانی نہیں کرتی نہیں نہیں, نہیں, نہیں نہیں بیٹی کا اور زیادہ خطرناک معاملہ ہے ہم سے پوچھے ہم نے معاشرے کو دیکھا ہے ہمارے سامنے معاشرہ کھل کرایا ہے بیٹیاں توہ دیتی ہیں آپ کون ہوتی ہیں ہم سے بات کرنے کا آپ کو کس نے ہاتھ دی ہے میری مرضی میں جا کوئی بات سمجھ اس میں کوئی کمیز نہیں ہے بیٹی اور بیٹی بلکہ میری نظر میں تو بیٹیاں زیادہ کر رہی ہیں من مانی زندگی من چاہی زندگی آزادی زندگی آزاد زندگی مادر پھر آزاد آزاد ہوتے ہیں ان کے سامنے والدین اور گھر کا ایک نوکر کوئی تمیز نہیں رکھتا بیٹی رات کو بارہ ایک بجے گھر آئے والدین نہیں پوچھ سکتے کہاں سے آئی ہو کہاں بھی اگر پوچھ لیں گے تو وہ منہ میں ہاتھ دے دے گی تمہیں, تمہیں کیا کرا میں جو مرضی کروں میرا ہے میرا رائٹ ہے یہی ہو رہا ہے ہاں جی رضا آپ بھی فی رضوائے اللہ تبارک سب کی حفاظت فرمائے سب کو والدین کا فرما وزار بتائیں سب کی حفاظت فرمائے سب کی اولادوں کو فرما بنائے جن کی اولادیں نہیں اللہ تعالیٰ نیک اور سالح اولادہ بنائے جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار نیک بنا دے فی والد اللہ کی خوشنوی اللہ کی رضا رضامندی فالدین کی رضا مندی میں والد کا دستہ ہے لیکن والدہ اس میں شامل ہے صاحت اور, اور اللہ کا غصہ اللہ کی ناراضگی کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حام